صنمن السلام <سؤال> علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج مجھے موجود تمام برادران ورثہ گروسین الباعشہ اور باقی تمام ورث و میں موجود برادران خارن سامن سب کو شموسری واقعی سلامت کرتے ہیں اور ہمارے سلسلہ دس عقائد نعلٰ شاہ سوالن الجوای کتاب سے جو بند آخر ہاں جی عقائد سمجھنے کے لیے جو مختصر میں لکھا ہوں اور اس کتاب میں سے اچھا درس نمبر تیئیس بعض ہمارا قیامت کا چل رہا ہے درس نمبر تیئیس آپ حضرات کے ٹو تھری جو ہے اور ان کی مبارکباد تک پہنچا رہا ہوں اس سلسلے میں کل جو ہے قیامت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا حضرت شاہ محمد نور صاحی الرحمن نے فرمایا قیامت کی دو قسمیں ہیں ایک انسان کے نسل پر آنے والی جو قیامت ہے روح و اور ایک انسان کے جسم پر آنے والی کام قیامت ہے ہاں جی تو اس میں قیامت انفسی اور قیامت آفاقی کا تشریح کیا دو حصہ میں پھر فرمایا قیامت انفسی جو نثر آنے والی قیامت ہے اس کی چار قسمیں کیا آپ نے اور قیامت انفسی ہاں جی آ... نصف آنے والی سب سے چھوٹی قیمت، قیامت قیامت ہاں جی شورہ <سوغرا> انفسور <سوغرا> پھر قیامِ چھوٹی قیامت پھر کا نثر پیشان وال قیامت وسطی صوراۂ وسطیٰ انفس... انفسیہ پھر قیامتِ قبرائے انفسیہ پھر قیامت عظمۂ انفسیہ نسورانی اور یہ چار قیامت کی جو بات جو نفس سے معلوم ہے میں نے کل کے درسوں میں آپ نے ہے یہ روح کی جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ منزل کے سفر ہے انسانی نفس و روح کو جو ہے اس دنیا کے اندر رکھ کر اعلیٰ کا حاصل کرنے کے لیے کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے تو اس کھونے کو قیامت سے مطابق کیا اور آگے منزل بڑھتے چلے جاتے ہیں اور روحانیت کے جو ہے فناف اللہ بقا اللہ کے منزل پر پہنچنے کے جو مختلف مراحل ہیں ان مراحل کو حضرت شاث مومان الباخ نے قیامت انفسیات کے سرد میں بیان فرمایا تو اسی نوتے کے ایک مختصر تو یہ چار جو قیامت کی قسمیں ہیں انہیں کے ذل میں بنداخی نے ایک نوٹ کے طور پر لکھا ہے یہ نوٹ آج سے متیس کی بات آنے والی ہے۔ تو میں نے یہاں لکھا ہے یہ جو چار قسمیں جو نفس کے قیامت کے مراحل بیان کیا ہیں تو قیامت انفسیہ نوٹ جو ہے قیامت انفسیہ کے چاروں مقام انفسیا ہیں یہ شغرا وسطیٰ کوبرا اور عظما نصف آنے والی چار قیامت کے مراحل تو یہ کیا ہے اس ہاں جی تو ایک قیامت اور انفسیہ کے چاروں مقام و مراتب ہاں جی اور اقسام جو ہے یہ چاروں حقیقت میں نفس اور روح کے ادنا مراحل سے منتقل ہو کر انسان کے نفس و روح کے ادنا مراحل سے منتقل ہو کر اعلیٰ مراتب و مقامات کی طرف معنوی سفر اور انتقال کے مختلف مراحل و مقامات کا نام ہے ہاں جی ان مراحل میں حقیقت میں کیا ہوتی ہے خواہشات مارتے جاتے ہیں انسان کی اور مقامات معنوی پڑتے پاتے جاتے ہیں عالم ناصور سے عالم ملک میں ملکود ملکو میں ملکوج سے ہاں جی لاہور جبرود میں جبرود سے لاہود میں پھر فناف اللہ بقاب اللہ کے اعلیٰ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہاں یہ لکھا ہے خواہشات مارتے جاتے ہیں اور مقامات معنوی پاتے جاتے ہیں لیکن روح جسم سے الگ نہیں ہوتی ہے اس مرحلے میں روح جسم ہم ہمارے عرف میں جس سے مر نہ وہ نہیں روح جسم سے الگ نہیں ہوتے اگر کسی مرحلے میں الگ ہو بھی جائے اسمانوی سفر کے تو اسے اختیار تو جو اپنے اختیار سے ہوتی اختیار ہیں اختیار سے ہوتے نہ کہ اشتراری اور بے اختیاری میں جس طرح ہماری ظاہری موت ہوتی ہے چنانچہ الہی بعض خاص مقامات میں پہنچ کر ہاں روح کو اپنے جسم سے الگ بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ جس کو اصطلاح میں خل بدن سے تعبیر کیا جاتا ہے جی خل بدن لیکن خود واپس بھی اپنے اختیار سے آ جاتے ہیں ہمارے پیرانے ترکت میں سے باون مرحم سے پہلے جو پیرتا میر سید محمد شاہ ہاں جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسے واقعات کے میں بھی ایک دفعہ چھاپا تھا کراچی کے معذرت سے بزرگ اپنا حد سے تعلق رکھتے تھے فج و حیدر مرحوم کے زبانی سے یہ تبیان میں نقل ہوا تھا کہ پیر محروم نے مرحوم نے ہاں جی اپنے گھر والوں سے بتایا تھا کہ میں اس کمرے میں آرام کر لیتا ہوں اور جب تک میں خود میری اجازت کے بعد حالم نے مجھے جگانا نہیں ہے تو اس طرح فرماتے ہیں آپ جو ہیں ایک دن یا تین دن تک جو ہیں آپ وہاں پر سوئے رہیں اور جب آپ نے اجازت نہیں دیا تھا جب تک میں خود نہ اٹھوں آپ نے نہیں اٹھانا ہے تو اس عالم میں آپ کا روح جو ہے جسم سے الگ ہو چکا تھا لیکن مرا نہیں تھا اس لیے جسم ٹھنڈا نہیں ہوتا جسم گرم ہے لیکن روح اس میں نین نین کے عالم جیسے ہے تو آپ نے خود کہا تھا مجھے نہیں جگانا ہے تو اس قسم کی حالتیں اولیاء الہی پر طاری ہو جاتی ہیں تو جس کو اصطلاح میں حل بدن سے تعبیر کیا جاتا ہے جسم روح کا جسم سے نکال جانا لیکن خود واپس بھی اپنے اختیار سے آ جاتے ہیں اختیار سے جاتے ہیں اختیار سے واپس آتے ہیں جس کی ایک سادہ مثال ہماری نیند ہے چونکہ نیند کی حالت میں روح جسم سے الگ ہو جاتے ہیں قرآن عید بھی ہے انسان کے روح جسم سے الگ ہو جاتے ہیں اور خود واپس آ جاتی ہیں ہاں جی اور ہمیشہ قلعہ سے جو ہے ان جسم کا روح سے تعلق رہتا ہے لیکن جسم کے اندر ہے وہ روح نہیں اس وجہ اس سے وہ ہاں جو دوبارہ آ جاتے ہیں ہو جاتے ہیں اور خواب کی حالت میں ہاں واپس آ جاؤ خواب کے حالت میں آپ کہاں کہاں نہیں جاتے خواب حالت میں اور کیا کچھ نہیں کھاتے کھاتے ان سب چیزوں کو خود اپنے اندر دیکھ سکتے لہذا جو ہے یہ بھی خل بدن کی روح کا جسم سے الگ ہونے کے ایک مثال ہے ہر خواب میں بھی بس سونا نہیں سونا آپ کی مرضی میں سونے کے بعد روح پھر آپ, آپ سے پوچھ کر الگ نہیں ہوتی آپ کے اپنے ارادے سے الگ نہیں ہوتی لیکن الگ ہو جاتے لیکن یہ جو خل بدن والے الہی کا جو حالت ہے وہ اپنے ارادے سے اپنے روح کو جسم سے الگ کر لیتے ہیں جسم کے یہاں یعنی چھوڑ کے روح کہیں اور چلے جاتے ہیں جس کام پہ معمول ہے وہ کر کے واپس آ جاتے ہیں اسی کے ان پہ تعریف ہو جاتی ہے جو کہ منوی کمالات میں سے اعلیٰ کمال کا درجہ شمار ہوتا ہے طریقہ حقیقت کے بعد میں تو یہ آپ کو قیامت کے بارے میں چار قسم کی قیامت کا ذکر جو اور نصب پیش آنے والی تھی وہ بیان فرمایا میں نے سے کہا تھا یہ اس ان کی بات جو ہے ہاں یہ قیامت کو دو میں تاثیم کرنا قیامت خوشی قیامت آفاقی یہ اعلی معروفت عرفان اور تصوف کی کتابوں میں اور ملتا ہے جو باقی جو ہے عام علم کلام کی کتابوں میں اس قسم کے عقائد کے بعد نہیں ملتی ہے یہ شاشید علیہ راما کی اصول اعتقادیہ کے خاص امتیازات میں سے کہ آپ نے عرفان کو عقائد میں بھی داخل کیا ہے آپ نے عرفان و معرفت و تصوق کو فقل میں بھی داخل کیا ہے کہ بس سے بہت سے باتیں ہیں جو دوسرے فیکی کتابوں میں بھی نہیں ملتی ہیں اور اعتقادی کتابوں میں بھی نہیں ملتی آگے ساچن کی قیامت کی دوسری قسم جو ہے آفاقی تھا اس اس حوالے سے بات کہتے ہیں سوال نمبر ستر یہ ہے قیامت سغرائے افاقیہ اور وشتہِ آفاقیہ سے کیا نے ہیں کیونکہ قیامت کی دوسری قسم قیامت آفاقیہ ہے. آفاق یعنی اسام جسم ان پر آنے والی قیامت یعنی روح کا جسم سے مکمل طور پر نکل جانا اور لا, ت... لا تعلق ہونا ہے yani اس سے قیامت آفاق کہتے ہیں تو قیامت آفاقیہ سے جو ہے اور وسطۂ قیامت سے کیا مرادت ہے جواب آفاق سے مراد جو ہے آفاقیہ سے مراد اسام ہے yani آفاقیہ سے ہمراد اسام ہے یعنی جسموں پر آنے والے قیامات یعنی جی روح کی مراتب نہیں ہے بلکہ جسم سے روح کے الگ ہو کر اور مکمل لا تعلق ہونے کے معنی میں تو اس میں آفحاق شورا ہے جی آ قیامت آفاق اور غسائی آفاق درمیانی اور چھوٹی قیامت سے جو آفح پہ آنے والی جسم پانے والی قیامت سے کیا مراد ہے تو اس کی جو آفح کے معنیٰ تو آپ کو بتا دیا یہ جسم کے معنی میں جو تو اس میں فرماتے ہیں قیامت شورائی آفاق سے مراد کیا ہے یہ ہے کہ ہر ماہلو کے اسام پر ہر یعنی جسم اور ماہلو کے زیروخسام کے پر آنے والی چھوٹی قیامت اس کا مطلب یہ ہے قیامت صوراء آفقہ یعنی ہر کے اسام یعنی جسم پر آنے والی چھوٹی قیامت اس قیامت کے بارے میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ فرماتے مماتا مم جو بھی شخص یعنی سب لوگ نہیں مارا جو قیامت میں ہوتے ہے ایک زیروح بھی باقی نہیں ہوتے جو قیامت اور زما ہے یہاں کیا ہیں ایک بندہ مر جاتا ہے رسلہ فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتے ہیں تو سمجھ اس کی قیامت برپا ہو گئے حمد مم ماتا فقط قامت قیامت ہو ہاں جی حدیث سے اسرقات عربی میں موجود ہے جو بھی مر گیا تو بے شک اس کی قیامت برپا ہو گئے کیوں کہ قیامت کے دن بھی انسان کو حد مزید و دارل جزا ہے سزا کر گھر ہے اور پھر عمل مزید عمل کی گنجائش نہیں یہاں بھی انسان جب فوت ہو گیا تو اس کے عمل کا تعلق خطا ہو جاتا ہے دنیا سے وہ لا تعلق ہو جاتے ہیں یہ لئے سمجھو اس کی قیامت برپا ہو گئی ترمی کی ہر شخص کے مرنے کے ساتھ ہی اس مئی کی قیامت برپا ہو جاتی ہے مرنے کے ساتھ ہی حدیث کے مطابق جزوی عالم میں جزوی عالم یعنی ہر شخص اپنی جو جزوی ہر شخص کو جوتی ہوتے ہیں بھی منطقی عرفانی ہر شاخ کے اپنے اپنی وجود کو جزوی عالم بلتے ہیں ہاں جی تو اس مطابق جزوی عالم جو ہے انسان کے ہر شاخ کی ذاتی وجود جو ہے شخصی وجود تمام تر تعلق بنانے و... بنانے یعنی ظاہری زندگی سے لا تعلق بنانے والے سبب کے باعث ہاں جی انسان کے موت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دنیا سے جو ہے آپ کا اپنی ظاہری وجود سے تعلق بنانے والے کوئی سبب جو کہ روح کا جسم الگ ہونا ہے لاتعم بنانے والے سبب کے باعث غیر اختیاری و تبی موت کے ذریعے لیکن آپ کی مرضی سے موت نہیں آتی اللہ جب چاہے موت آ جاتے ہیں اس کے لیے اس کو غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ غیر اختیاری و طبقی موت اور اور ہر شے نے مرنا ہے تو اس کو طبعی موت بولتے ہیں ہر شے کے لیے ایک موت ہے دنیا سے فنا کا ایک منزل ہے دوسرے عالم میں جانے کا ایک منزل ہے اور ہر صورت میں جانا ہے تو حرماتے ہیں جو ہے ہاں, ہاں جی زیادہ جو ہے ہر شے کا حدیث کے مطابق جو ہے جزوی عالم تمام تر لا تعلق ظاہری زندگی سے لا تعلق بنانے والے سبب کے باعث غیر اختیاری و طبی موت کے ذریعے سے لوگوں میں سے کسی ایک کے مرنے کا نام قیامت صوبہ آفاق ہے یعنی اس وقمات آفاق یعنی جسم پر والا والے قیام میں چھوٹے قیامت یعنی کسی ایک انسان کا مر جانا ہے. کسی ایک انسان کے جسم سے روح کا مکمل تعلق ہونا اور اس کے اختیار کے بغیر جتنا ہم مرتے ہیں تو ہمارے روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی سبب یا کوئی بخار ہو کے الگ ہو جاتے ہیں یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے الگ ہو جاتے ہیں یہ آج کل ہیڈ ہارٹ اٹیک ہو گیا سو بہانے اس کے تو اس طرح کے اسباب پیدا ہوتے ہیں اسباب پیدا ہو کر آپ کے جسم سے روح بالکل الگ ہو جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے ہیں تو ہر شخص کا کسی ایک انسان کا اس طرح جسم سے روح کا الگ ہونے کو قیامتیں شغرائے آفاقیہ بولتے ہیں اس کے بعد قیامت وسطی آفاقیہ درمیانی قیامت ہاں جی جسم پر آنے والی درمیانی قیامت اس کو وسطی آفاقیہ بولتے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں اس میں ایک بندہ مارا اس کو شورا کا چھوٹے قیامت دنیا کے جو ہے ایک علاقے میں بہت سے لوگوں کا مارے جانا ایک ساتھ مثلاً کوئی بڑا وبا پھیل گیا کوئی بڑا جو ہے قتل عام ہو گیا کوئی زلزلہ آ گیا اس طرح جو ہے بہت سے لوگوں کا مارے جانا اس کو قیامت وسطی آفاقیہ بولتے قحمت وسطیٰ آفیکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں تعاون وبا قاتل عام یا شدید قہط کے ذریعے کافی سارے لوگوں کے مرنے کا نام ایک وقت میں قیامت وسطیٰ آفاقیہ اس دنیا کو پیش آنے والی قیمت چناج فرمان الہ الحمد ونگَََََ شہم الخوف و الجوہ و نقش من المال ولانفس و الصمرات ہم ضرور ضرور تم سو لوگوں کو آزمائیں گے خوش خوش خوف کے ذریعے سے ہاں جی جھوک کے جیسے خوف نفسوں پر خوف مسل کر کے بھوک کہا سالی کے ذریعے نقص ملا مالوں میں کمی کر کے نفسوں میں کمی کر کے و ثمراط میوہ جات میں کمی کر کے ہاں جی میوہ جات جو علماء نے کہا ہے مادی پھل فروٹ بھی منا تھے اولاد کو بھی ثمرات سے تعبیر کے اولاد کو مرا کر ان ہم ضرور بے ضرور تمہیں خوف بھوک پھلوں جانوں اور مالوں میں کمی کر کے آزماتے ہیں یعنی ان کو ہلا کر کے تباہ کر کے نقصان پہنچا کے آزماتے ہیں. مثلا جو ہے تو اس بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ کوئی سی بلا نازل ہو کے مرنے کو ہاں یہ جی؟ قیامت گوستہ یا آفاقی بولتے ہیں مثلاً انہی چند سالوں میں کتاب جب لکھ رہے تھے تو سونامی ہوا تھا یہ انڈونیشیا وغیرہ میں ان مقامات سری لنکا وغیرہ میں سمندری جو ہے سمندر میں زلزلہ آیا طوفان اٹھا اور بہت سے لوگ مارے گئے مثلا انہی چند سالوں میں واقع شدہ سونامی کا واقعہ جو سمندری زلزلے کے زد میں آ کر دو لاکھ سے زائد لوگ مر گئے ایک ہی دن میں ہاں جی اور کشمیر کے زلزلے میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ میں عجل بن گئے چند منٹ کے اندر ہاں جی وہ زلزلہ اتنا شدید تھا چند منٹ کے اندر تو اس طرح مرنے کو ہاں جی جیسے آج کل جو ہے ایک علاقے میں بمباری کر دیتے ہیں دشمن اور سو ڈیڑھ سو تین سو چار سو, سو ہزار کئی ہزار لوگوں کو مار دیتے ہیں تو اس طرح ایک ہی لمحے میں چند لمحوں میں چند منسلوں میں ایک چند دنوں کے اندر ایک ہفتہ دنوں کے اندر بہت سارے لوگوں کے مر جانے کو کسی بھی وجہ خوش بھی ہو تو اس کو قیامت وسطی آفاقیہ بولتے ہیں باقی قیامت کے دو قسمیں ہو ان شاء اللہ کے درست